بسم اللہ الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پانچ مطلب سہین البادشاہ واٹسپ گروپ میں موجود تمام برادران اور باقی واٹسپ گروپس اور تمام قارن برادران سامین سب کچھ مسئلہ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت سہینشاہ میں سے دعوت صوفی کتاب دعوت صوفیہ امامیہ میں سے ہاں درس نمبر سات آپ حضاء کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور یہ درخت جو ہے پرتوں <تصفح> درش جو ہے بشے بیت الخلاء سے مطالعہ میں سے بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا تھا اور ابھی بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے تو بیت الخلاء سے پہلے ادب یہ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت پہلے دائیں پیر کو ہاں جی دائیں پیر کو جو دائیں سیدھا پیر ہیں اس کو بیت الخلاء سے باہر نکالتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں یہ آداب ہے ہاں جی مسجد اور بیت الخلاء کا بالکل الٹا ہے مسجد میں جاتے ہوئے دائیں پیر اندر اور نکلتے ہوئے بائیں پیر پہلے باہر نکالتے ہیں لیکن بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بائیں پیر اندر باہر نکلتے ہوئے دائیں پیر باہر نکالتے ہیں یہ آداب میں سے ہیں اور جب آپ کیونکہ اب واش روم سے فارغ ہو گیا اور تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس عظیم نعمت تو اس طرح اس نے جو ہے آپ کے صحت سلامتی عطا کر کے آپ کے نظام ہاضمہ کو صحیح رہنے کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے جو کچھ گندیاں تھا وہ نکل گیا اور آپ کو آفیت اور سکون باشا ہاں ہا جی تو اس نعمت کے شکرانے میں کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے انسان کی اس نظام ہاضمہ کے اندر ہاں آپ جب غذا کھاتے ہیں تو غذا کو اندر جذب کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک فضل خاص ہے ہاں جی غذا اندھا کنج اندر, اندر جب پیٹ میں اس کو روکے رکھنا الٹی نہ ہونا پیٹ میں روکے رکھنا تاکہ میزا اس پر کام کر سکے پھر میزا اس کو ہجب کرے ہاں جی اپنی جو اندر سے تجاویت وغیرہ استعمال کر کے اس کو بالکل پانی کی طرح ایک معجون سے بنا ہذف کر لیتے ہیں پھر جو ہے حضم ہونے کے بعد جو چیزیں خون میں تبدیل ہو جاتی ہیں جگر کو باقی عضاء کو سپلائی کر لیتے ہیں باقی جو فاضل مواد ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں تو فاضل مواد جن جن سے ہاں جی کوئی غذائیت نہیں ہے وہ جو ہے چھوٹے بڑے پیشاب کے سب میں باہر نکال دیتے ہیں تو جب تک انسان کے یہ تچارو نظام صحیح نہیں رہے گا ہاں جی اور ان میں سے ایک نظام بھی اگر کوئی ہاضمہ کام نہ کرے تو بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے کوئی ماسکات غذا کو پین میں روکے نہ رکھیں ہاں جی تو پھر الٹی ہو جائے گا پیر آپ سے مریض ہو جائیں گے اس طرح قوی جازمہ کھانے کو اندر جذب نہ کریں حلق سے نیچے نہ نکلیں تو بھی جو ہے آپ پیر میں کھانا ہی نہیں پہنچے گا ہاں جی اور اس طرح قوی دافیہ جو ہے آپ کے جسم سے جو فاضل مواد کو مختلف صورتوں میں خارج نہیں کریں گے تو بھی انسان کی جان خطرے میں پہنچ جاتا ہے حضر گرامی اس دعا کی قدر اس وقت ہوگا جب انسان جو ہے انسان کی کے ہوئے ہاضمہ کا نظام ہاضمہ خراب ہو جائے آپ کی مشینی پیٹ جو ہے کام نہ کرنے لگے اور اگر ایک دن دو دن اگر یاد جو ہے ہاں جی اس حال کی شکل اختیار کرے تو بھی آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے آپ کی جان جان پہ آ سکتی ہے جن سے پانی ختم ہو کر ہاں جی وہ بھی ایک بہت بڑی عذاب ہے اور اسی طرح جو جان لیوا ہے اس طرح اگر چند دن خدا نہ ہستا ہاں جی کویات دافیہ نے کام نہیں کیا فاضل مواد کی جس سے خارج نہیں کیا تو انسان وہاں بھی موت کے شکار ہو سکتا ہے پیٹ کے اندر افونت ہو گئے بہت سی بیماریوں کا مجب بنتی ہے جس کا ڈاکٹر لوگ بہتر جانتے ہیں المتب کے ماہرین بہتر جانتے ہیں ہاں جی توازہ گرمی اتنا تو ہر کسی کو احساس ہے کہ نظام قوت ہاضمہ قوت جذبہ قوت ماسکات ادا کرنے والی اور خاص کر قوت داخیہ اگر کام نہ کریں اور, اور فاضل مواد کے جسم سے خارج نہ کرے تو انسان کے لیے کتنی تکلیف ہیں کتنا انسان بے چین ہو جاتا ہے کتنا پریشان ہو جاتا ہے کتنا ڈاکٹر کے دروازے کو جو پہ دوڑے گا اور کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کوشش کر ہر انسان کو احساس ہے تو لہٰذا اس دعا کو جب آپ سے یہ تکلیفیں جو ہے یہ جسم کے اندر کی ہاں جی فاضل مواد آرام سے خارج ہو جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے یہ تمام ہمارے صحت و سلامتی اسی ذات کی دست قدرت میں ہے تو اس کی اضاصہ نعمت ہے کہ اس نے ہاں جی فاضل مواد کے جن سے خارج کر کے آپ کو بالکل سکون بادشاہ عافیت بادشاہ آرام بادشاہ تو یہ آرام سکون یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کے سوا کوئی ہمیں نہیں دے سکتا ہاں جی تو لہذا اس پاک ذات کی شکرانے کے طور پر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کو جو ہے بیت الخلا سے یہاں لکھا باہر نکلتے ہوئے پھر اس دعا کو بائیں دائیں پہ باہر رکھتے رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں گے تو دعا یہ ہے الحمدللہ للہ اللذی اخرج انلاد و وعافانی ہاں جی پھر درود شریف بھی پڑھے اللہ وصول محمد ولحمد محمد۔ علوم کو پہلے بھی پڑھا تمام تعریفیں پاو بلا وسطہ یا بال وسطہ ان انڈائریکٹ آپ جس چیز کی بھی مدح کریں گے وہ تمام تعریفیں کس کے لیے اللہ ہے اس ذات کے لیے ہے اللزی کے جس نے اس داد نے اخرج نکالا ہاں جی ان نے مجھ سے آزا جس نے مجھے آزا کو نکالا آزا لغت میں تکلیف نقصان ذر پریشانی یہ مختلف معنی کیا ہے تکلیف و اذیت پانے کے معنی میں کیا ہے تو یقیناً جو ہے پیٹ سے تکلیف دے چیزیں سے نہ ہو جائے تو اس سے بڑا تکلیف دے صورت انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بہت بڑی تکلیف دے صورت ہے لہٰذا اس لیے اس کو آزا سے آزا کے معنی گندگی کے معنی میں ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ میں بات کرتا ہوں تمام طرف سے اللہ کے نے مجھ سے تکلیف دہ چیزوں کو مجھے کوف میں ڈالنے والی چیزوں کو مجھے پریشانی میں ڈالنے والی چیزوں کو مجھے ضرر پہنچانے والی چیزوں کا اگر یہی خارج نہ ہو جائے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کو دور فرمایا مجھ سے اس کو خارج کیا نکال دیا اور اس کے نظر میں کیا ہوا ہے جب مکمل انسان کے پیٹ سے مواد نکل جاتا ہے تو انسان انتہائی سکون احساس کرتے ہیں تو یہاں پر مائع ہوا آفانی آفانی عربی زبان میں آفایا فن مٹانے کے معنی میں آتا ہے آ فاہ و صحت عطا کرنا شفا دینا برائی دور کرنا خلیت سے رکھنا اور آفیت جو ہے صحت کاملہ ان معنی میں آتا ہے تو آفانی یعنی تمام تعریفین سے اللہ کے نے جس نے مجھ سے اس گندگی کو اس تکلیف دہ چیز کو اس رسان چیز کو اگر یہ نہ ہو جائے میری جان لیوا چیز کو مجھ سے دور کر کے مجھے اس کاغذات نے صحت عطا فرمایا آفانی مجھے عافیت عطا کیا صحت عطا فرمایا شفا دیا ہاں جی جو بیماری کے سبب بن سکنا تھا مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور گیا مجھے خرید و سلامتی بادشاہ یہ تمام معنی اس جبارت کے اندر ہیں اور یقیناً جو ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان ہر مقام پہ اللہ کو یاد کریں ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ شاکر بندے کو پسند فرماتا ہے جب آپ ان کلمات شکرانہ کلمات کو ہر مقام پہ ہاں جی جب کوئی تکلیف اللہ نے آپ سے ٹال دیا اب بیمار تھا صحت و سلامتی عطا کیا مالی پریشانی تھا مال آتا کیا ہاں جی اولاد بے راہ کی شکار تھا جداد پایا ہاں جی تو کوئی بھی ظاہری باطنی نعمت آپ کو میسر ہوتی ہے جب آپ اس پر جو ہے اللہ کا شکر کریں گے تو یہ اللہ کا قانون ہے ان شکر تم لازت نکم اے میرے بندے جب تو میری نعمتوں کا شکر کریں گے تو میں اس نعمت کا جس جس کا تو نے شکر کیا اس کو میں اور اضافہ کروں گا جب آپ نے کی سلامتی کا شکر کیا تو اللہ آپ کو ہمیشہ سلامتی سے رکھیں گے اس عافیت پہ اللہ کا اپنی شکر کے عافیت بہنے پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عافیت سے رکھیں گے صحت مند رکھیں گے تو یہ آپ کے صحت و سلامتی کے لیے ایسے مقام پر جو ہے بہت اہم دعا ہے اللہ تمجاب تک اس دعا کے میں آپ سے پہلے کا عقاد روس بات ہوتی ہیں جب انسان سے یہ تکلیف جب انسان ایسے تغلیف کا شکار ہو جائے اس کے نظام ہاضمہ کام نہ کرے اس کے کوئے دافیہ کام نہ کرے اور پیٹ میں گندگی جما رہے ہاں جی سو دس ڈاکٹر کے پاس جائے دوائیوں کا آرامد نہ ہو جائے اور انسان جو ہے پھر اس کا دم کو نہیں لاتا اس کے سینوں میں در شروع ہو جاتے ہیں خون نہیں بنتا پھر جسم میں تو بلڈ اللہ ہو سکتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے نظام ہاضمہ انسان کا خراب ہونا یعنی پورا جسم خطبہ ہونا ہاں جی پھر جی پھر جگر کو خون اپنی ضروریات مواد نہیں ملے گا گردے کو نہیں ملے گا تو یقیناً دل اور دماغ کو نہیں ملے گا جب ان سب کو ان کی ضروری خوراک نہیں ملے گا تو آپ کا جسم یقیناً جو ہے تسلسل کے مسلسل خرابی کی طرف اور مریض مرض کی طرف بیماریوں کی طرف چلی جاتی ہے لہٰذا یہ جسم سے فاضل مواد کا جسم سے نکالنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بہت بڑا انعام ہے اور وہی ذات ہے جو بندے کو پیدا فرماتا ہے وہی بات ہے وہی اللہ ہے جو ہمیں صحت و سلامتی بخشتا ہے اور ہمارے پر لطف فرماتا ہے لہذا بندے مومن کو ہر نعمت کا ہر چھوٹی بڑی نعمت کا اس ذات کا شاکر رہنا جائیں تاکہ وہ اللہ تعالی ہمیں دین دنیا دونوں میں سلامت رکھیں ہمارے جسم میں بھی سلامتی رکھیں ہمارے روح میں بھی سلامتی رکھیں اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ یہ دعا کرتے رہیں گے ہاں جی ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سنت یہ ہے بندہ جب میری ہر نعمت کا شکر کرتا ہے تو میں اپنی نعمتیں اس کے لیے اضافہ کر دیتا ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعائیں عرض نگر میں اللہ کو یاد کرنے سے مطلب یہی ہے کہ ہم بزرگان دین کی ان دعاؤں کو سمجھیں پڑھیں اور ان دعاؤں کو بروقت پڑھتے رہیں ان کو یاد کریں خود یاد کریں بچوں کو سکھائیں ہاں جی اپنے دوست احباب آپ کو بتائیں ان دعاؤں کو یاد کریں ان کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب جب آپ ہر روز یہ دعا پڑھیں گے دن میں کئی دفعہ یہ دعا پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ایک دعا کو دن میں نہیں سنیں گے ایک دعا آپ کی دعا پہ اللہ تعالیٰ لبک نہیں فرمائیں گے کیوں نہیں فرمائیں گے وہ تو اس کا حکم ہے اس کا وعدہ ہے کہ بندہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دے دوں گا تو میں تمہارے ہر دعا کو سنتا ہوں اور ہر دعا کو اجابت کرتا ہوں کہ اللہ نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دعا کی توفیق دی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول بھی فرمائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے ات کون یا سجیب لگوں اس کا وعدہ ہے بندہ مجھے بکار میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں لہذا اس قبولیت کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں ہاں جی یہ دعا جو ہے اللہ تعالی سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے شکرانہ بھی ہے اور اسی شکرانے کے نظرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت و سلامتی عطا فرماتا ہے اور آپ کو ہمیشہ صحت سلامت رکھتا ہے اور کتنی ایسی بیماریاں جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہیں ان دواؤں کو ہاں بمارفت طریقے سے پڑھیں ان دواؤں کے معنی وہم سے آگاہ ہو کر پڑھیں اور خلوص سے دل سے پڑھیں تو اللہ تعالی ضرور ہمارے گاؤں کو قبول فرمائیں گے دوبارہ اس دوا کا ایک تجمہ کر رہا ہوں الحمد اللہ, اللہ تمام تاریخیں اس ذات کے لیے ہیں اخرج ان لازا جس نے مجھ سے تکلیف دے اور ذرا رسان اور پریشان کرنے والی ہاں جی نقصان پہنچانے والی تکلیف کو مجھ سے دور کیا وافانی اور مجھے صحت و سلامتی عطا کیا مجھے عافیت دیا مجھے ہاں جی مجھے خیریت سے رکھا تو یہ دعا ہے اللہ مثم العالمت اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نورانی دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیہ تھا